السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک علیہدین واشدُ اللّہ الََََََََََََََََََََلّدَ الشری واشد محمدن ابدول صلاب اللّہ وسلم علیہ وَََََََََ علہ و علہٰ صحاب و منحت بيحدى وصطنب سنتى علہ ومدين جیسا جيساكہ گشتہ درس میں آخر میں بات بتائی گئی تھی کہ آنے والے درس میں اللہ رب العامن کی ایک اہم صفت صفت معیت کا تذکرہ ہم کریں گے اس سے پہلے بھی یہ صفت آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے لیکن قرآن آیات کی روشنی میں آج کے درس میں اس کے تعلق سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے چار پانچ حدیثیں پیش کی ہیں جن حدیثوں سے اللہ رب العامین کی معیت لوگوں کے لیے ثابت ہوتی ہے معیت کا مطلب ہے ساتھ ہونا معیت کا مطلب ساتھ ہونا اور معیت کی دو قسمیں ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں ایک معیت عامہ سب کے ساتھ اللہ رب العامین کا ساتھ ہونا سب کے ساتھ اس میں کسی وصف کی تخصیص نہیں ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی لوگ ہیں اللہ رب العلامین کا ان کے ساتھ ہونا یہ معیت عامہ کہلاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وہ ما کم عی تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ معیت عامہ ہے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ایسے سور مجادلہ کی جوایت نمبر ساتھ ہے کہ ماں یقون جولح تھا اللہ راب اوم کہ اگر تین لوگ بھی آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے ولاخم ستی اللہ ہوا صادث ام اور اگر پانچ لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا اللہ رب العالمین ہوتا ہے ولا ادن مردا علی کہ ولا اخترا اللہ وََ مَََ لوگ اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے مراد معیت عامہ ہے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت اور معیت عامہ کا مطلب ہے کہ اللہ رب الامین کے علم اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ساری چیزیں ہوتی ہے یہ مراد ہے معیت عامہ سے اس لیے اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے مومن کی غیر مومن کی فاسق کی فاجر کی کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے تو اس سے مراد کیا ہے اللّہ البراہین کا علم اور اس کا احاطہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ ہے قدرت کے ساتھ ہے اللّہ برہمن سے کوئی یعنی اس کی پکڑ سے کوئی محفوظ نہیں ہے یہ سارے معنی مراد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن وہ علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے سب کے ساتھ ہے جیسے مثال دی جاتی ہے کہ سورج ہے وہ اوپر ہے لیکن اس کی روشنی چپے چپے کے اندر پائی جاتی ہے تو سورج تو اوپر ہے لیکن روشنی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے ایسے اللہ بامن کے لیے اونچی مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اس کے علم سے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے یہ معیت عامہ ہے جو سب کے ساتھ مومن کافر فاسق فاجر متقی اور بدین بے دین اللہ پر ایمان لانے والے نا ایمان لانے والے دنیا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے اور اللہ حبرامن ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے یہ معیت عامہ ہے دوسری معیت معیت خاصہ اور میں یہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اللہ تعالیٰ دیکھ ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ کا علم تو کے سب کے ساتھ ہے کافر فاسق منافق سب کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ لیکن اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی ان کو نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی سے نجات دے دیتا ہے تو یہ نصرت جو ہوتی ہے نصرت اور تائید کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی مئیت خاصہ ہے اور اس مئیت خاصہ کی کے دو درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی وصف کے ساتھ کسی نیکی کے ساتھ اللہ رب کی یہ قربت یا یہ مئیت حاصل ہو جیسا الماعت المن اللہ دظین تقوی ہُم و محسنون۔ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوا اختیار کرنے والے ہیں متقی اور جو محسنین ہیں احسان کرنے والے ان کے ساتھ اللہ تعالی ہے اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے کافر و فاسی کے ساتھ بھی اور متقیوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ پرہیزگاروں کے ساتھ تو دونوں معیت کے اندر فرق ہوگا نا دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے ایک اللہ کا سرکش بندہ ہے ایک اللہ کا مطقی بنتا ہے ایک اللہ پر ایمان لانے والا احسان کرنے والا وہ ہے اور ایک اللہ کا انکار کرنے والا ہے اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے یہ ایمان تو ہے لیکن اس کے پاس تقوا نہیں ہے احسان نہیں دینداری نہیں ہے تو کیا دونوں کی مائیت ایک جیسی ہو سکتی ہے نہیں فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے تو یہ جو ماہیت خاصہ ہے وصف کے ساتھ نیکی اور پرہیزگاری اور دینداری کے ساتھ یہ مطلب اس کی نصرت اور تائید ہے اور ایک دوسری میت خاص سا ہے جو کسی شخص کے ساتھ ہو یہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے اللہ صبح نے کیا فرمایا شور توبہ کے اندر عید یقور صاحب اللہ تہ حزن انََ اللّہ معنا جب اللہ کے رسول اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اس سے کون مراد ہیں اللہ اپنے ساتھی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی واحد صحابی ہیں جن کی صحبت کا ذکر قرآن کریم اللہ رب نے فرمایا باقی کسی صحابی کی صحبت کا ذکر نہیں ہے ان کے علاوہ ابو بکر صدیقی ان کی خصوصیات میں سے ہیں اس لیے معامل رحمتہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی ابو بکر صدیق کی صحبت کا انکار کر دے کہ وہ صحابی نہیں ہیں تو مسلمان نہیں ہے اور اس پر تمام امہ کا اجماع ہے ہوگا کا کیوں اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا اللہ نے کیا فرما ذقور صاحب ہی لا ان اللہ غمنا کرو اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہاں صاحب سے مراد کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اجماع ہے اس میں کسی کا کوئی دوسرا قول پایا ہی نہیں جاتا کیونکہ غار میں کون تھے ماں نبی کے ساتھ میں اب وکر صدیق تھے اور کوئی نہیں تھا اس پریشانی میں آپ نے اگر کسی کو اپنی رفاقت کے لیے منتخب کیا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جب پریشانی میں انسان کسی کو اپنے لیے اپنے ساتھ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر سب زیادہ اعتماد کرتا ہے اس سے معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ دغا نہیں کریں گے ہمارا ساتھ دیں گے ہماری مدد کریں گے ہر حال میں ہمارا خیال رکھیں گے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کو غار میں رفاقت کے لیے منتخب نہیں کیا ان کو نہیں پسند کیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے ان کی تو ان کی صحبت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہے اور قیامت تک شاید کی تلاوت کی جائے گی اور جب بھی شاید سے آپ کا گزر ہوگا تو اس سے مراد اور آپ کے ذہن میں وہی وہ آئیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اسی لیے ان کو یار غار کہا جاتا ہے غار کے دوست غار کے ساتھی پریشانی میں ساتھ دینے والے تو یہاں پر ابو بکر صدیق کو مراد لیا گیا ہے کہ ان اللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ ہے مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو نہیں چھوڑے گا اللہ ان کی مدد کرے گا غار سے ان کو نکالے گا جس مقصد کے لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں اس مقصد میں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا مدینہ وہ جائیں گے بحفظ و امان جائیں گے کوئی تکلیف نہیں ان کو پہنچے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہے اللہ کی ماں یہ شامل ہے حال ان کو اور وہ دونوں پہنچے مدینہ کوئی نہیں ان کو روک سکا کوئی ان کو نہیں پکڑ سکا سوراغ بن مالک بہت قریب ہو گئے تھے لیکن پھر بھی نہیں پکڑ سکے ان کو اور ہمارے ربی جب ان کو امان دے دیا تو پھر ہمارے بھی کے پاس آئے اور اس طریقے سے پھر واپس چلے گئے سوراغ بن مالک رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے بشارہ بھی سنائی تھی بشارت بھی سنائی تھی کہ جو کسرا کے کنگن کنگن ہے میں ان دونوں کو تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں اس لیے جب فارس فتح ہوا عمر رضی اللہ تعالی نے سراقا بن مالک کو بلایا اور وہ جو بادشاہ تھا وہاں کا ایران کا اور فارس کا کیونکہ پہلے اس کو فارس کہا جاتا تھا ایران نام بعد میں پڑا ہے پہلے اس کو بلاد فارس کہا جاتا تھا کیونکہ اس علاقے میں فارسی بولی جاتی تھی تو فارس مانے وہ ملک جہاں لوگ فارسی بولتے ہوں تو اس کا نام فارس تھا جی اور وہاں کے بادشاہوں کو کسرا کہتے تھے روم کے بادشاہوں کو کیسر کہتے تھے ٹھیک ہے تو اس طریقے اور جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا فرعون ایک ہی نہیں گزرا ہے وہاں کے بادشاہوں کو لقب ہوا کرتا تھا فرعون جی اور جو ہے ایسے ہی کیا نام ہے جو سودان اور حبشہ کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو نجاشی کہا جاتا تھا یہ لقب ہوتا تھا جیسے آج سعودی عرب کے بادشاہوں کا لقب کیا ہے خاتم الحرمین شریف عین حرمین شریفین کے خادم ہے نا یہی ان کا لقب ہے جی جی ملک فہد رحمت اللہ علیہ نے اس لقب کو اپنے لیے منتخب کیا اس کے بعد یہ لقب جو ہے ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خادم اور حرمین شریفین حرمین شریف کے خادم جی حرمین شریفین کی خدمت کرنے والے تو اس کی تعمیر و ترقی کرنے والے اور صرف حرمین شریفین شریفین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں توحید اور سنت کو اور اسلام کو عام کرنے والے جی تو ان کو خاتم الحرمین شریفین کہا جاتا ہے تو یہ نام نہیں ہوتا یہ لقب ہوتا ہے جی تو وہ کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فارس فتح ہوا تو آپ نے بلایا ان کو حسط بن مالک رضی اللہ عنہ کو اور بادشاہ کے دونوں کنگن ان کو تھما دیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حرب بحرب صحیح اور سچی ثابت ہوئی تو یہاں پر مراد کیا ہے شخص اور عبو بکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے انََََََََََََََََََََ اللہ ہمانا کہ اللہ ہم لوگوں کے ساتھ میں ہے تو یہ اور زیادہ خاص معیت ہے یہ ایسا اللہ رب الامیہ نے کیا فرمایا ہنستے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں ان ننی محکومہ اسما و آرا تم دونوں جاؤ فرعون کے دربار میں میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں فیرون کی بات بھی سنوں گا تمہاری بات بھی دیکھ بھی رہا ہوں فیرون ہمارے علم سے باہر نہیں ہے ہماری قدرت سے باہر نہیں خوف کرنے کی بات نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تو انکوما کما سے مراد کون ہیں دونوں نبی مراد ہیں کون موس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کما تصنیہ کی ضمیر ہے نا مخاطب کی دو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں جی تو یہ جو میت ہے یہ خاص معیت ہے شخص کے ساتھ یہ سب سے اونچے درجے کی معیت ہوتی ہے سب سے اعلیٰ درجہ کی معیت یہی ہے کہ اللہ اربراہین کسی خاص شخص کے ساتھ ہو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اللہ اس کی مدد کرے گا ہر حال میں اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے آدمی نکلتا اللہ اس کو اس مقصد کے اندر کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید حاصل ہوتی خاص قسم کی معیت اور خاص قسم کی نصرت اور تائید سے تائید مراد ہے یہاں پر اس لیے سب سے اونچے جذبے کی معیت ہی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سی معیت ہے جو اوصاف کے ساتھ ہو نیک اوصاف اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ مفتین کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں منیبین ان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو معیت ہے دوسرے درجے کی ہے اور جو معیت عامہ ہے یہ سب کے ساتھ ہے یہ کافر مسلمان سب کے ساتھ یہ معیت عامہ تو یہ معیت کی تقسیمات ہیں اور یہ معیت کی اقسام اور صورتیں اس کی تو اللہ البرام نے جو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو یہاں عام لوگوں کے ساتھ میں اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ان کے ساتھ میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے عرش پر ہے اللہ تعالیٰ کا ذات کہاں ہے عرش پر اللہ ابام جلوہ فروز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہمارے ساتھ ہی ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ نہیں ہے اللّہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے لیکن اپنے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے ہے اور تائید اور نصرت کے لحاظ سے ہے لوگوں کے ساتھ میں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ ہے سے مراد یہاں پر یہ ہے اللہ کی ذات نہیں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ سب کے ساتھ نعوذ باللہ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے بار بار یہ بات ذکر ہو چکی ہے اور آگے بھی اس طرح کی بات آئے گی کیونکہ یہ بدعقیدگی کی انتہا ہے اگر کوئی اللہ رب العابن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے اللہ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے عرش پر بلند ہے عرش پر مستوی ہے عرش پر اللہ ابابن مستقر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اب جو اہل ایمان ہیں اہل تقوی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے نصرت اور تائید کے ساتھ ان کے ساتھ ہے جو عام لوگ ہیں اللہ کا علم ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کے ساتھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے اللہ تعالیٰ نے عزب اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے یہ گمراہی اور بدعقیدگی کا بدعقیدگی ہے تو اس سے پہلے آیتیں مسلم نے پیش کی تھیں اور اب انہوں نے حدیثیں بیان کرنا شروع کیا ہے پہلی حدیث جو بیان کی ہے وعدہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے شرماط ہے کہ افضل المان علم ایمان کا سب سے اونچا درجہ اور افضل درجہ یہ ہے کہ تم اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اب یہ حدیثیں یا اس طرح کی آیتیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں کیا نہیں ہیں یہ آیتیں نہیں ہیں یہ نہیں ہیں یا پرانی ہیں اللہ کے سر کے زمانے کی, زمان کی آیتیں ہیں اللہ ربرآم نے ناظر فرمایا ان کو پہ نبی پر صحابہ ان آیتوں کو پڑھا کہ نہیں پڑھا نبی کی حدیث صحابہ نے سنی کہ نہیں سنی ان حدیثوں کا مطلب کیا انہوں نے سمجھا یا آیتوں کا کیا مطلب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں انہوں نے یہی سمجھا جو اس کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی ہے اسی لیے ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو صلب صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا جس طریقے سے انہوں نے سمجھا ہے قرآن و حدیث کو اسی کے مطابق اگر انسان سمجھے گا تب گمراہی سے بچے گا ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا اگر قرآن و حدیث کو سلب سارین کے فہم کے مطابق نہیں سمجھے گا صحابہ نے ان آیتوں کو سمجھا کہ نہیں سمجھا سمجھائے ان سے زیادہ کون سمجھنے والا ہو سکتا ہے قرآن کو اور حدیثوں کو صحابہ سے انہوں نے سمجھا کیا ان آیتوں کا معنی سمجھا جو آیتیں ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ان آیتوں کو معنی یہی سمجھا انہوں نے کہ اللہ تعالی علم کے سے ہمارے ساتھ ہے قدرت سے ہمارے ساتھ ہے. ورنہ اللّہ تعالی کی ذات عرض پر جلوہ فروز ہے یہ انہوں نے مانا سمجھا ہی اس کا معنی ہے لہذا آج اگر کوئی عشایت کا معنی یہ بیان کرے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ترجمہ کرے کہ اللہ ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ اپنی ذات کے لحاظ سے تو گمراہیے ہے یہ سلف صالحین کے سے خروج اور بغاوت ہے یہ جی ہاں اور یہ بدعقیدگی ہے شرک اور کفر کا عقیدہ یہ یہ عقیدہ رکھنا پتہ کسی مسلمان کے لیے ایمان والی کے لیے جائز نہیں ہے یہ تو قرآن و حدیث کو صلب صالحین نے جیسا سمجھا صحابہ میں صلب صالحین میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں اس کے بعد تعابین طبع تعبین آتے ہیں اس کے بعد جنہوں نے ان کے راستے کی پیروی کی ان کے راستے کو اپنایا ان کے عقید اور منہج کو اپنایا وہ لوگ اس کے اندر آتے ہیں تو صحابہ نے یہی سمجھا ان تمام آیتوں سے لہذا اگر آج کوئی آیت کا معنیٰ یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی ذات کے لحاظ سے تو اس کا کہنا غلط ہوگا یہ قرآن و حدیث کے صحابہ کے فہم کے خلاف ہوگا صحابہ کا فہم معتبر ہے وہ ہمارے لیے رہنما وہ ہمارے لیے خدبا اور نمونہ ہے کے مطابق انسان کو پران حدیث کو سمجھنا ہے جی تو اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ افضل ایمان ایمان کا سب سے افضل درجہ کیا ہے یہ ایک انسان یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اور یہ اگر ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے یقین تو انسان کبھی غلطی نہیں کرے گا کبھی انسان گناہ نہیں کرے گا تنہائی میں تو بھی نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خواہ نہیں ہے تاریخی میں تو بھی انسان نہیں کرے گا اس عقیدے کا فائدہ یہ ہے انسان کے سلوک پر فائدہ اس کا اثر پڑتا ہے کہ انسان جب بھی شیطان کے بہکاؤ میں اگر آگے اور کوئی گناہ کرنا چاہے ہے اور سمجھتا کوئی نہیں ہے میں ہوں اور بس اور کوئی نہیں ہے یہاں پر گناہ ہم کر سکتے نہیں اس کو سوچنا چاہیے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر اس کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے وہ آدمی کوئی گناہ کر رہا تاریخی میں رات کی تنہائی میں اندھیرے میں کئی وہ بھی ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کے علم اللہ اس کو پکڑنے والا اللہ پکڑے گا اس کو قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی انسان کا جسم گواہی دے گا ہاتھ پاک گواہی دیں گے سارے چیزیں گواہی دیں گی قیامت کے دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ جائے گی سب قیامت کے دن واضح ہو جائے گا تو ان یہ علم اور ایمان اس درجے کا اگر ہمارے اندر ہو جائے تو انسان کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کوئی انسان حساب نہیں لے گا حساب لینے والا اللہ رب اللہ سب اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں گے اللہ کے درمیان اس کے درمیان کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوگا نہ کوئی پیر ہوگا نہ کوئی فقیر ہوگا کوئی نہیں آئے گا نہ کوئی نبی اور رسول آئیں گے آپ کو بچانے کے لیے قیامت کے دن نہیں نبی رسول کی باتوں کو اگر مانیں گے ان کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کی حفاظت ہوگی کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا اللہ کے سوی سب ہوں بحین اللہ ترجمان اس کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا سب سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کی بات کو کیونکہ ترجمان ہوصلہ غلطی کر دے مانا ترجمہ غلط کر دے حوصلہ کی نہیں آ ایسا بہت ہوتا ہے قرآن کا معنی لوگوں نے غلط بیان کر دیا ہے اللہ کے کلام کو غلط کی بیان کر دیا لوگوں نے جو غلط تفسیریں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیے ترجمے میں غلطی کی انہوں نے تفسیر میں غلطیاں کی انہوں نے کوئی خوف نہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا تو اسی اللہ رب کسی بھی یہ کوئی موقع نہیں دے گا شکایت کا کہ بھئی ترجمہ کرنے والے غلط ترجمہ کر دیا اللہ نے کچھ کہا اسے ترجمہ کچھ کر دیا نہیں اس لیے اللہ اس کے درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا ہر انسان اپنا ذمہ دار ہوگا جواب دہ ہوگا تو آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا ایمان اور یقین کامل کہ اللہ ابامی اس کو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جہاں کہیں بھی رہے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے ساتھ ہے تب اللہ تمہارے ساتھ نہیں انسان تنہائی میں ہے تاریخی میں جہاں بھی ہے رب ابرامن کے علم سے کوئی جو ہے چپا خالی نہیں ہے اور یہ اس درجے کو احسان کہا جاتا ہے اللہ کے سر حدیث ہے جو حسط حدیث جبریل کے نام سے کہ ہمارے نبی سے جبیل علیہ السلام نے پوچھا اسلام کیا ہے آپ نے بتایا ایمان کیا ہے بتایا آپ نے پھر آپ نے, اس نے انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے تو انہوں نے کیا ہمارے نبی نے کیا فرمایا کا ان کا تراؤ ہو فعنلم تک ان ترا ہو یہ شعور تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات جب کرو تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو یہ تصور نہ ہو شور نہ پیدا ہو تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا تم کو اگر یہ شور ہو جائے ہمارے اندر تو انسان نہیں گناہ کرے گا ایک انسان ہے مان جی اور اس کے سامنے اس کا فورمین ہے ذمہ دار ہے تو انسان غلطی نہیں کرتا ہے بڑے احتیاط سے کام کرتا ہے انسان لیکن وہ اس کا فورمین ذمے دار اس کے سامنے نہیں ہے لیکن کسی روم کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کیمرہ لگا دیا ہے آپ کی ساری نقل و حرکت اس کے سامنے ہے کیمرے میں تو بھی انسان کیا کرتا ہے کیا آفس میں جا کر کے سوئے گا ہاں؟ نہیں سوتا ہے کیوں کہ بھئی اگر سووں گا تو میری تصویر اس کے پاس جائے گی وہ دیکھ رہا ہے بچ کو اگرچہ میرے سامنے نہیں لیکن کہاں پر ہے آفس میں بیٹھا ہوا اپنے روم میں بیٹھا ہوا ہے اور تصویر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہماری ساری چیز کے سامنے جا رہی ہیں. انسان متنبع چوکنا رہے گا نہیں کرے گا ہمتی. نہیں سوئے گا کام کرے گا ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا کہ نہیں ہے اب کیا نام ہے ہمارے ملکوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ رشوتیں لیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہاں رشوت نہ دو فلاں دکان پر دے کر کے آ جاؤ کیمرے لگے ہوئے ہیں دکان وہاں آفسوں میں پکڑے جائیں گے یہاں لفافہ مند دو ہم کو ورنہ جو ہے کیمرے میں آ جائیں گے لوگ نہیں لیتے ہیں وہ چائے کی دکان ہے پان کی دکان ہے فلاں دکان ہے جا کر کے وہاں دے کر کے رکھ کر کے آ جاؤ ایسا لوگ کرتے ہیں کیونکہ کیمرے میں سب قید ہو رہا ہے پکڑے جائیں گے کیمرہ ثبوت ہے کہ دیا گیا تم کو پیسہ لفافہ تم نے پکڑا کتنے کیسز ہوتے ہیں اس طریقے سے آج کل کیا آ رہے ہیں بہت سارے جو زکی اور چالاک ہوتے ہیں کیمرہ بنا لیتے ہیں اس لیے لوگ ڈرتے ہیں آج کل جی ہاں تو اس طریقے سے کیمرہ لگا ہوا ہے تو بھی انسان خوف کھاتا ہے کہ بھئی اگرچہ وہ آدمی نہیں ہے لیکن سامنے تو موجود ہے تو ہے جی ہاں تو اس کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے یہ بھی ایک طریقہ انسان کو اندر جو خوف رہتا ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ ہم دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو نہ عمتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے اس لیے انسان کہاں جا کر کے گناہ کا کام کر سکتا ہے جی کیمرہ یہ خراب بھی ہو سکتا ہے ہے کہ نہیں لیکن پھر بھی انسان کو خوف اتنا ہے کہ نہیں ہم لوگ جلتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں سگنل وغیرہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں نا سب ڈٹ جاتے ہیں ہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اگر اسپیڈ پر گے تو مخالفہ آئے گا. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں لوگ کوئی سگنل آج نہیں کاٹ رہا ہے مخالفہ ہے جیل ہے کیمرے لگ گئے ہیں اب نہیں کاٹ سکتے سگنل جہاں نہیں کیمرے ہیں انسان وہاں کاٹ دیتا ہے مخالف جو ہے سگنل لیکن جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں انسان وہاں جا کر کے پہلے ہی سے جو ہے وہ جو لائٹ کیا بولتے ہیں اس, اس کو اس کو لگا دیتا ہے خلاص پیچھے والے متنبہ ہو جاؤ کیمرہ جو ہے میں رکنے جا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے مخالفہ آ جائے ہمارے اوپر جی ہاں تو پہلے ہی سے وہ لائٹ دے دیتا ہے انڈیکیٹر ایک نہیں ہے اس کیمرے کا اتنا خوف ہے ہمارے دلوں کے اندر ہزار دو ہزار تین ہزار کے لیے لیکن اللہ رب العالمین کا کوئی خوف نہیں ہمارے دلوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہماری ہر چیز درج ہو رہی ہے رشر تیار ہو رہا ہے انسان کام کرتا ہے گناہ کرے نیکی کرے سب اللہ تعالیٰ کے دفتر میں جو ہے فرشتے لوگ لکھ رہے ہیں دفتر ہمارا تیار ہو رہا ہے تو یہ جو حدیثیں ہیں یہ ہمارے اندر یہ فائدہ دیتی ہیں یہ اثر ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے باہر نہیں ہے اور سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے حساب دینا ہے اسے بھی معلومہ کہ ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ایمان کے درجے ہوتے سب کا درجہ ایک جیسا سب کے ایمان کا درجہ برابر نہیں ہے کہ سب کا درجہ جبریل جیسا ہو ابوکر صدیق جیسا ہو یا عمر فاروق جیسا عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین دیگر صحابہ جیسا نہیں ہے یہ. صحابہ کے اپس میں ایمان بھی متفط تھے سب کا ایک درجے کا ایمان نہیں ہو سکتا ایمان کم اور بیش ہوتا بھی رہتا ہے کم اور زیادہ ہوتا ہے ایمان اسے لیے معلوم نے کہا کہ اب ضرور ایمان ایمان میں سب سے افضل درجہ تو ایمان کے درجات ہیں اس کے مراتب ہیں ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے خود انسان کے اندر ایک ہی شخص ہے اس کے اندر بھی ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے بیمار کے پاس جاتا ہے جو بسترے مرگ پر ہے ایمان اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے آخرت کا اور موت کا قبرستان جاتا ہے کسی کی کی میں جاتا ہے وہاں جا کر کے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اسے لیے دیکھے مسجدیں ساری اب فل ہو جاتی ہیں ہی کہ نہیں ہے نمازوں میں جو اصل مسلی ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی ہے جو کیا نام ہے رمضان رمضانی جو مسلمان ہیں وہ پہلی پہلی صفحوں میں آ جاتے ہیں جو اصل نمازیں ہیں بشارے ان کو جگہ نہیں مل پاتی ہے۔ ٹھیک ہے تو خوف آ جاتا ہے رمضان میں رمضان کا ان کا خوف حج میں جاتا ہے انسان عمرے میں جاتا ہے انسان تو انسان کے دل میں خوف ہوتا ایمان بڑھ جاتا ہے تو ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے ایمان کے اندر کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے اس لیے ہمارے بے نفا کے قبرستان کی زیارت کے لے جاؤ قبرستان سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے موت انسان کو یاد آتی ہے مریضوں کے پاس انسان جائے اس سے انسان کو موت یاد آتی ہے اللہ تعالیٰ کے احسان یاد آتا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح تندرست رکھا ہے اور یہ مریض ہیں بستر پر پڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا کرتا ہے تو ان سب چیزوں سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے تو ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے ایمان کم اور اونچا ہوتا رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غدیث علی ایمان بےض یا بےضوں و ایمان کے ساٹھ یا ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اللہ اللہ الہ اللہ سب سے اونچی شاخ کیا ہے لا الہ اللہ کہنا کیونکہ یہ بنیاد ہے یہ اس کے بغیر کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے الا اللہ کے بغیر اور اس کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے وہ ادنا ہے اماتت الاضحم اور سب سے کمتر درجہ کیا ہے تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے یہ عمل ہے یہ لہذا عمل بھی ایمان میں داخل ہے قول ایمان میں داخل ہے قول اللہ آپ نے فرمایا تو ایمان تین مجموعے کا نام ہے کہنا اور عمل کرنا اس کے اوپر ٹھیک ہے اور دل میں تصدیق کرنا دل سے جاننا اور کم اور بیشی ایمان کے اندر ہوتی رہتی ہے کمی اور جاتی اور آپ نے کیا فرما ولحیا ایمان اور حیا ایمان کا کی, کی ایک شاہ حیا کا تعلق کس سے ہے ہاں؟ دل سے ایمان سے ہے جی ہاں اس لیے تینوں چیزیں آ قول بھی آ گیا قلا وہ ادناہ اماتت العزان تریق تکلیف دے چیزوں کو کیا ہے یہ عمل ہے عمل بھی آ گیا ایمان میں اور ولحیا وشو ایمان اور حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے ایمان کا حیا کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے تو دل اور زبان اور عمل تینوں چیزیں آگی ایمان کے اندر تینوں ایمان کے اندر شامل ہیں اور ایمان زیادہ ہوتا کم ہوتا رہتا ہے یہ بھی اضافہ ضروری ہے ایمان کی تعریف میں علماء نے ہمارے اس کا اضافہ کیا ہے وہ یزید و بتا قسب الماسیا اللہ کے تاس ایمان بڑھ جاتا ہے اور معاشیت سے ایمان کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے تو آپ لمحے اب, اب ضروری ایمان ایمان کا سب سے افضل درجہ جی ہاں تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ ابامین سب کے ساتھ ہے لیکن اپنے علم کے لحاظ سے یہ اس کا معنی اور اس کا مطلب ہے اللہ کے ذات اوپر اس حدیث کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے امام طی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے لیکن اس دور کے جو امام اور معدث گزرے ہیں امام آ, البانی رحمتہ اللہ اس کو ضعیف قرار دیا اس میں ایک راوی کا نام نعیم بن احماد اس کے بارے میں امام ابن حجر فرماتے ہیں تقریب کے اندر سدوقن خطیو قطیرم یہ بہت غلطی کرتے صدوق تو ہیں یہ سچے ہیں لیکن بہت زیادہ غلطیاں ان سے ہوتی ہیں تو اس راوی کی بنا پر انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا بہرحال معنی پہ جگہ پر مسلم ہے صحیح ہے اسی لیے معنی اگر صحیح ہوتا ہے تو بہت سارے علماء اسی حدیثوں کو بھی بیان کرتے ہیں اور اس کی کچھ شرح کر دیتے ہیں تو بہرحال اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور یہ معیت عامہ ہے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے دوسری حدیث ہے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ابو سعید خدری سے بھی اور ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بھی حدیث مروی ہے سعید بخاری سعید مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے ہیں اذا قام کی میرا سلام جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو حضا قام حد میرا صلاح جو نماز کے لیے کیا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنا ہے بیٹھ کر کے نہیں پڑھنا نماز ہے نا خامہ قاما. خامہ نے کیا ہوتا ہے کھڑا ہونا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے اللہ کے انسان اگر ازر ہے کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا تب بیٹھ کر کے پڑھے گا بہت سارے ہمارے ساتھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا بھی کچھ ازر آ جاتا ہے تھوڑی سی کوئی بیماری آ گئی پاؤں میں کچھ تکلیف ہوگی فوراً بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے نہیں درست ہے یہ انسان اگر مجبور ہے کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے کھڑا ہوگا گر جائے گا نہیں کھڑا ہو سکتا یہ اس طریقے سے اور کوئی بہت زیادہ تکلیف کہ نہیں کھڑا ہو کر کے پڑھ سکتا وہ تب انسان بیٹھ کر کے پڑھے گا اور نہ انسان کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے عورتوں کو بھی ہمارے ہاں عورت اگر چالیس پچاس سال کی ہو گئی تو سمجھتی کہ ہمارے لیے کر کے نماز پڑھنا نہیں وہ سمجھتی کہ عورت کے لیے پردہ اور بیٹھنے میں زیادہ پردہ ہے اس لیے بیٹھ کر کے پڑھتی ہے غلط طریقہ ہے. حرام ایسا کرنا اگر انسان کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز فرض نماز نہیں ہوگی نفل نماز ہو جائے گی اس کی سنت ہو جائے گی لیکن کتنا سوا ملے گا آدھا سوا ملے گا اور اگر کوئی لیٹ کر کے پڑھے گا تو بیٹھنے والے کے مقابلے میں آدھا اجر ملے گا تو نفل اور سنت نماز بیٹھ کر کے ہو جائے گی لیکن فرض نماز اگر انسان کے پاس استاعت ہے اور وہ بیٹھ کر کے پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اس میں کوئی اخلافی نہیں علماء کا کسی کوئی اختلاف نہیں اس کے اندر لیکن مشور نماز اگر طاقت ہے انسان کو کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی اور بیٹھ کر کے پڑھے گا تو ہوگی کہ نہیں ہوگی ہو جائے گی ہاں نماز ہو جائے گی لیکن آدھا اجر ملے گا اس کو آدھا اجر ملے گا اگر بیٹھ کر کے پڑھے گا تو کیونکہ جو فرد نماز اس کا درجہ اونچا ہے اللہ نے کیا میں وقوم ہوں وہ سلات وقم اللّہ قوانتی نمازوں کی حفاظ کرو سلاط وسطیٰ کی حفاظت کرو وقوم قانطین اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے کے وقت قانتین ایک سوئی کے ساتھ پڑھو خوشی اور کے ساتھ پڑھو کھڑے ہو کر کے پڑھو تو فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا یہ رکن ہے قیام رکن ہے یہ جی ہاں لہذا اگر فرض نماز کو بیٹھ کر کے پڑھے گی استطاعت کے باوجود تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن مشہور نماز کا درجہ کیا ہے نی چاہے اس کے فرض نماز کے مقابلے میں اس لیے اگر کوئی مصنون یا نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھے گا اس اطاعت کے باوجود اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اس کو اعداد ملے گا جی ہاں فلاح فلاح ب سکن قبل اوج وہ اپنے چہرے کے سامنے نہ تھکے ولا اور نہ ہی داہنی طرف سکے۔ فعین اللہ قبل اوج یہی کی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے یا اس کے سامنے ہے ولا کن انصاری کہاں تھکے وہ بائیں طرف اوتاتا قدم ہی یا اپنے قدم کے نیچے اپنے قدم کے نیچے ظاہر بات یہ حدیث جو ہے قدم کے نیچے والی یہ اس زمانے کے لحاظ سے تھی جب وہ فرش نہیں ہوتا تھا اور کیا نام ہے ریت اور مٹی ہوتی تھی اور اسی میں لوگ نماز پڑھتے تھے کیچڑ ہو جاتا تھا بارش ہوتی تھی اب تو باقاعدہ جو ہے پختہ مسجدیں ہوتی ہیں اور ٹائلز بشی ہوتی ہیں اور اوپر جو ہے چٹائیاں یا جو ہے یہ سب فرش وغیرہ ہوتا قیمتی قالین ہوتی ہے تو یہ جو تحت قدمی والی جو, جو کا جو مسئلہ ہے یہ اس مسجد کے لیے ہے جب انسان کچی مسجد کے اندر پڑھے اور مٹی وغیرہ ہو پتھر اور جو ہے ریت وغیرہ ہو وہاں پر اگر ہے تو انسان اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے لیکن اگر مسجد پختہ ہے قالین بسی ہوئی ہے فرش ہے اور چٹائیاں ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو کہ انسان اپنے قدم کے نیچے جا کر کے حدیث کو کہ اللہ کے نے فرمایا ہے کہ بے اپنے قدم کے نیچے تو انسان تھک دے اور اسی فرش پر اس کو مل دے نہیں یہ بالکل صحیح نہیں غلط ہے یہ اس میں مسلموں کو ایزا ہے تکلیف ہے اور یہ کرنا ایسا درست حکمت کے خلاف ہے یہ جی ہاں وہ جو تعداد قدمی والی بات ہے وہ ان مسجدوں کے لیے جہاں پر قالین اور وہ بشینہ ہو یا انسان مالی سفر میں ہے اور انسان جو ہے سہارا میں نماز پڑھ رہا ہے فرض نماز یا کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے اور اسی صورت میں اگر اس کو تھوکنے کی نوبت آ گئی تو اسی صورت میں انسان جو ہے اپنے قدم کے نیچے وہاں تھک سکتا ہے اس کو مٹی کے اندر اور ریت کے اندر اس کو دبا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر انسان پختہ اور قالین والی مسجدوں میں ہو تو وہاں پر انسان کو اس پر بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے حکمت کے خلاف ہے یہ تمہارے بھی نے کیا فرمایا کہ کی سامنے نہ تھکے نہ دائیں تھکے فعین اللہ قبل اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور سامنے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ہوتا ہے جیسا کہ علماء نے مثال دی ہے سورج کی مثال دی ہے چاند کی مثال دی ہے ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں گے انسان چلتا ہے تو اس کے سامنے سورج رہتا ہے لیکن سورج اوپر رہتا ہے جی ہاں لیکن سورج کی روشنی اس کے سامنے رہتی ہے تو اسے اللہ عبرامن کے ذات عرش پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ کوئی انسان خالی نہیں ہے تو یہاں پر اللہ رب العامن کا علم مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں عرص کے اوپر مراد ہے تو اس حدیث میں مصنف رحمۃُ اللہ علیہ نے یا جو اس حدیث کو پیش کیا ہے وہ اسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نمازی کے سامنے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے جانکاری کے لحاظ سے ورنہ اللہ اللہ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہوتی ہے اس حدیث میں نماز کے دوران سامنے اور داہنے طرف یعنی قبلے میں اور داہنی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے تو کیا انسان اگر نماز میں نہیں ہے تو کیا قبلے کی طرف تھوک سکتا ہے یا سامنے تھوک سکتا ہے یا دائنی طرف تھوک سکتا ہے اس کا جواب یہ کہ نہیں وہاں بھی نہیں تھوک سکتا ہے اگرچہ حدیث نماز سے متعلق ہے لیکن آپ صلی اللّہ علیہ و کی اور حدیثیں عام آتی ہیں جن حدیثوں میں آپ نے سامنے تھوکنے سے منع کیا ہے اور قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا اور داہنے طرف تھوکنے سے منع کیا ہے انسان بائیں طرف تھوکے گا ٹھیک ہے بائیں طرف اور اگر انسان مسجد میں ہے اور بائیں طرف مطلب مسجد کے بائیں کھڑا ہے اور دیوار ماندے چھوٹی ہے اور انسان باہر تھوک سکتا ہے تو اس پر عمل کر سکتا ہے جی ہاں اس کے اوپر جیسا کہ ابن نے سمی رحمۃ اللہ بیان فرمایا بائیں کا تربیت بھی نہیں کہ آپ کے آپ مسجد میں ہیں اور کوئی آپ کے بائیں کھڑا ہے تو آپ بائیں طرف تھوک دیجیے یہ نہیں مراد وہاں پر بائیں سے مراد یہ ہے کہ آپ آخر میں ہیں اور آپ جو ہے باہر تھوک سکتے ہیں بائیں طرف تھوکیں گے تو ایسی صورت میں کسی نمازی کے اوپر تھوک نہیں گرے گا اس کے سامنے نہیں ہوگا تو آپ اسے باہر تھوک سکتے ہیں جی ہاں لیکن اگر آپ ایسی جگہ جسے آج کل ہیں بند رہتی ہیں اور اگر آپ باہر تھوکیں گے بھی تو باہر لوگ اس کو دیکھیں گے گزرنے والے تو اسی صورت میں جو ہے انسان اس پر نہ عمل کرتے ہوئے وہ حدیث ابھی آئے گی آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر لیا اور اس میں تھوک لیا اور اس کو اس طریقے سے رگڑ دیا اس طریقے سے انسان کر سکتا ہے آج کل ٹیشو پیپر ہے انسان کے تھوک آ گیا بلغم آ گیا تو ٹیشو پیپر نکالے اور اپنا جموں بائیں طرف کر کے اور اس طریقے سے اس میں تھوک لے اور اس کو اپنے جو ہے اس میں رکھ لے کس میں اپنے تھیلی میں رکھ ل جیب میں رکھنی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی کر سکتا ہے انسان اس کو جی ٹیشو پیپر کے اندر تو میں بتائیے رہا تھا کہ یہ جو حدیث ہے اگرچہ نماز سے متعلق ہے لیکن انسان سامنے یا دائیں طرف یا قبلے کی طرف انسان نہیں تھک سکتا ہے اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے تعلق بہت ساری حدیثیں آتی ہیں انہیں میں سے ایک حدیث ہے ب داؤد کی کہ اللہ کے سور ماتے کی منطف اللہ تجا قبلہ جس نے قبلے کی طرف تھکا جاؤم القیامتی تفلح بین آئی نئی وہ قیامت کی دن آئے گا اور اس کا تھوک اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا ابو داؤت کی حدیث امام علامہ رحمتہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا اسی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ وہ دائیں طرف تھوکنے سے کو مکرو سمجھتے تھے چاہے انسان نماز میں ہو یا نماز میں نہ نماز کے اندر تو اور بڑا مسئلہ ہے لیکن نماز کے باہر بھی انسان نہ قبلے کی طرف تھکے نہ دائنے طرف تھکے نہ سامنے تھکے اگر تھکنا اس کو بائیں طرف تھکے یا زمین کے نیچے تھک کر کے اس کو دفن کر دے ٹھیک ہے تو دائنے طرف تھکنا یا قبلے کی طرف تھکنا بھی منع ہے چاہے انسان نماز میں ہو یا نماز میں نہ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعان و فرماتے تھے یا ان سے منقول ہے کہ وہ مکروہ سمجھتے تھے اور مکروہ اگر کوئی صحابی کہے تو اس کا مطلب حرام ہوتا ہے مکروہ کی اصطلاح یہ جو ہوئی ہے بعد میں آئی ہے مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آج کے فقاق اصطلاح میں جس کا نہ کرنا بہتر ہو اور اگر کریں تو گناہ آنا ہو اس کو مکرو کہتے ہیں مکرو کسے کہتے ہیں جس کا نہ کرنا بہتر ہو اور اگر نہ کریں جس کا نہ کرنا بہتر لیکن اگر کریں تو گناہ نہ ہو یہ سنت کے اپوزٹ ہے سنت کیا ہے جس کا کرنا بہتر اور نہ کریں تو گناہ نہ ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھ آیا سنت اور مکرو سنت کے مقابلے مکروح ہے سنت کا مطلب کیا ہے اگر آپ کریں تو ثواب ملے گا اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا وضو آپ کرتے ہیں خلال کرنا سنت ہے اگر آپ خلال کریں گے تو کیا ہوگا ثواب ملے گا لیکن نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا یا اس طریقے سے مان لیجیے تاجد کی نماز ہے پڑھنا سنت ہے نا اگر پڑھیں گے تو ثواب ہوگا نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا گنہ سب گنہ گار ہو جائیں گے تاجد کون پڑھنے والا آج کے دور میں بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جو پڑھنے والے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو سنت اور مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کرنے پر آپ کو ثواب ہو نہ کرنے پر گناہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سنت افضل اور مستحب مکرو یہ ہے جس کا جس کا نہ کرنا بہتر ہو اور کرنے پر گناہ نہ ہو اس کو مکروہ کہا جاتا آج کی اصلاح میں فقہ کی اصلاح میں جی جس کا نہ کرنا بہتر ہو جیسے مثال کے طور پر نماز میں آپ جو ہے گترا سیدھا کرتے ہیں آئنک سیدھی کرتے ہیں موبائل ہاتھ سے نکالتے ہیں یہ سب مکروہ ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا لیکن نہ کرنا بہتر ہے اس کو سوا ملے گا لیکن اگر کوئی کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا ٹوپی انسان سیدھی کرتا ہے چشمہ سیدھا کرتا ہے تو یہ مکرو ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا اس کو لیکن اگر نہیں کرے گا تو اس کو عزر ملے گا اس کو مکروح کہا جاتا ہے یہ آج کی اسلام ہے پہلے کی اسلام مکروح کے معنی کیا ہے حرام ہوتا تھا پہلے کی اسلام میں صحابہ کی اسلام میں قرآن اللہ عرب العلام نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور کیا فرمایا اس کے تعلق سے وکانا سہو مکروہ مکروح ہے یہ سب برائیاں تو ہاں مکرو سے مراد کیا ہے حرام ہے یہ جی ہاں تو امام یہ عبداللہ بن تعالیٰ عموہ جو کہتے ہیں مکرو اس کا مطلب حرام صحابہ اصلاح میں جی یہ مقروح جو اب جس کی تفسیر میں نے کی اور جو تعریف بتائی آج کی اصلاح میں ہے اللہ کے سر کے زمانے میں یا صحابہ کے دور میں وہ جو ہے مکروح اس معنی میں نہیں ہوتا اس لیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں مقروح کا لفظ آیا ہے ان کے یہاں بھی کا معنی حرام ہی ہوتا ہے لیکن لوگوں نے اپنے معنی کے مطابق اس کو سمجھ لیا اس لیے امام بنیفا اللہ علیہ کے نزدیک حلالہ مکروہ ہے حلالہ حلالہ سمجھ دینا تین طلاق دینے کے بعد جو ہے کسی اور کسی آدمی سے آدمی کیا کر لیتا ہے اتفاق کر لیتا ہے کہ میں ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو بھیج دوں گا دو رات کے لیے اور تم اس کو چھوڑ دینا اس کے بعد جو ہے پھر میں اسے شادی کر لوں گا یہ ہے نا حلالہ جی ہوتا ہے بھائی حلالہ سب لوگ جو ہے اہل حدیثوں کو چھوڑ کر کے الحمد اللہ ان کو محفوظ رکھا ہے. جی ہاں ورنہ کرواتے ہیں وہ لوگ حلالہ جا کے پوچھیں گے پر مولوی سے کہ میں نے اپنی بیوی کو تین تلاق دیا کہ کیا کروں میرے پاس تقریباً ڈیلی مسئلہ آتا ہے ابھی آج ایک مسئلہ آیا تھا میں نے ان کو جو ہے ایک پمفلٹ ہے میرا تین طلاق کے بارے میں کہ تین طلاق ہوتی ہے ایک ہوتی ہے میں نے کے واٹسپ ان کے واٹس پر بھیجا ایسے تقریباً ہر دن یہ مسئلہ میرے پاس آتا ہے کہ بھائی میں نے تین طلاق دے دیا کیا ہوگا میں نے مولوی سے پوچھا کہتا ہلارا کروانا پڑے گا بیوی کو بھیجو دو رات کے لیے کسی کے پاس نکاح کر کے اور اس کے بعد جو پھر جا کر کے اسے نکاح کر لینا تم بعد میں تو امام بنیفا رحمۃ اللہ کہتے ہیں مکروح کرہا رہا قلم نے استعمال کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ مکروح ہے نہ کرنا بہتر کر لیں تو گناہ نہیں ہوگا اسی لیے ان لوگوں کے ہاں چیز رائج ہے جی ہاں ورنہ مکروح. یہ مکرو نہیں ہے ان کے ہاں مراد ان کے ہاں امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ سن سو پچاس عجلی کے اندر ان کا انتقال ہوا بھائی امام بونیفا رحمۃ اللہ کا کسی صحابی کو انہوں نے دیکھا نہیں ملاقات نہیں اگرچہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جو ہے فلاں فلاں صاحبی سے ان کی ملاقات ہے ہاں یہ کہ بازار میں مالک کو دیکھا تھا کہ انس بھی مالک رضی اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا کی تھی اور مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی کفات کے بعد کوفہ منتقل ہو گئے تھے وہاں رہتے تھے وہ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہیں پر ان کو دیکھا دور سے یہ محدث نے بیان کیا جو بھی ہو تو انہوں نے جو کریہ قلم استعمال کیا مکروہ وہ حرام کے معنی میں ہے اس لیے کہ حرالہ حرام ہے یہ جاہلیت کی چیز ہے یہ یہ تو بےغیرتی ہے حرام ہے کے اندر جائز نہیں ہو سکتا اسی لیے علامہ رشید رضا کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا مصر کے عالم تھے وہ لبنان کے ایک مرتبہ تو ایک کرسچین تھا وہ, نا, وہ مسلمان ہو گیا تھا مسلمان ہو گیا تھا وہ کرسچین تھا تو اس نے کہا کہ مجھے اسلام کے اندر ساری چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن ایک چیز مجھے بہت بری لگتی ہے اسلام کے اندر کہا کیا ہے کہا حلالہ کروانا کہا حلالہ کیا ہے کہا یہ کہ, یہ کہ یہاں علماء افتواہ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا تو اس کو حلالہ کروانا پڑے گا ایک رات دو رات کے لیے بھیجنا پڑے گا کسی آدمی کے پاس وہ نکاح کرے گا اس کے بعد پھر لے کر کے اس کو آئے گا اسے نکاح کرے گا تو انہوں نے کہا نے, اسلام کے اندر نہیں ہے تو حرام چیز ہے یہ تو اس عیسائی نے کہا جو مسلمان ہو گئے تھے بعد میں نئے مسلمان انہوں نے کہا کہ میرا دماغ ہی کہتا تھا کہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہو سکتا اسلام سچا دین ہے پاک دین ہے پاکی کو پسند کرتا ہے عزتوں کے کرتا لہذا اسلام کے اندر یہ نہیں ہو سکتا میرا دماغ ہی کہتا تھا لیکن یہاں کہ علماء کا یہ تھا کہ تین طلاق دے دیں گے تو حلالہ کروانا پڑے گا تو علامہ رشید رضا رحمتہ اللہ جب وہاں گئے تو انہوں نے باقاعدہ اس شخص نے ان سے سوال کیا تھا کہ کی بھائی اسلام کے اندر یہ کیا چیز ہے یہ تو بہت گندی چیز ہے اور میرا دل کہتا کہ نہیں ہوگا تو انہوں نے پورا جو ہے سمجھایا اس شخص کو اور کہا کہ اسلام کے اندر حلالہ نہیں حرام ہے یہ اللہ کے سو ناند ان کے اوپر اس زمانہ جاہلیت کی چیز ہے ہمارے سے منع فرمایا یہ حلالہ اسلام کے اندر جائز نہیں حرام چیز ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے حرام ہے ایک دم یہ جی ہاں تو یہ بات آئی کہ مکروح سے مراد متقدمین کے ہاں صحابہ تعمین وغیرہ کے ہاں اس سے مراد حرام ہوتا تھا آج کے زمانے کا مکروح نہیں ہے یہ قرآن میں بھی لفظ مکرو سے مراد ہوئی ہے اللہ رب العالمین زنا کا ذکر کیا کہا وہ کا نس ہند اللہ مکروح جنا کا ذکر کیا سود کا ذکر کیا یہ سب یہ حرام ہے کہ مکروح ہے حرام ہے نا ہاں تو مکرو کا معنی حرام ہوتا ہے پرانے علماء کی جو ہے ان کے نزدیک تو پرانے علماء کی بات کو اسی تنازع میں سمجھا جائے گا آج بھی ان کی بات لے کر کیا ہے کہ انہوں نے مکروح کا الحاظہ کر سکتے ہیں نہیں کریں گے تو شباب ملے گا اگر کر دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا نہیں یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت اصطلاح سے کیا مراد تھا ان کی اصلاح سے کیا مراد یہ دیکھا جائے گا ان کے نزدیک تو حفت اللہ بن مسعود کہتے ہیں سے نقل کیا گیا کہ وہ کہ مکروح ہے یہ کہ انسان دائنی طرف تھکے اور نماز میں نہ ہو نماز سے باہر بھی انسان دائنی طرف تھوکنا گویا کی جو ہے منع ہے ایسی محاذ بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں نے دائنی طرف کبھی نہیں تھوکا یہ اثار ہیں صحابہ کے ایسے اللہ کے سلو کی حدیث ہے کہ انہوں نے بخاری اور مسلم کروا ہے کہ انہوں نے قبلے میں بلغم دیکھا تو یہ چیز آپ پر بہت بری گزری حت ترو یا زالی فی وج یہاں تک کہ آپ کے چہرے میں اثر دیکھا گیا کہ آپ کو ناگوار گزرا کہ انسان نے قبلے کی طرف جو ہے تھوک دیا ہے. یا بلغم جو ہے کر دیا ہے فقام افحق کا بیلّہ کسول کھڑے ہوئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھرش دیا اللہ اکبر آپ کا توازو دیکھیے آپ کا حسن اخلاق دیکھیے تھوکا کسی اور نے اور آپ اللہ کسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے بلغم کو کھرش دیا اور بعض اوقاتوں کہ در ہے کہ جو اسا سے آپ کے پاس جو اثاط تھی لاٹھی تھی اس سے آپ نے اس کو جو ہے کھرش دیا ہو سکتا ہے دو حدیثے ہوں دو واقعات ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے یا آپ نے پہلے اس سے کھرچا پھر ہاتھ کو بھی استعمال کیا آپ نے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال یہ آپ کا تواز ہو آپ کی خواب تھی آپ سے افضل کون ہے کوئی ہے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو عالم ہیں فلاں ہم یہ کام نہیں کریں گے نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے اللہ کے سلی مسجد کی تعمیر کی آپ عید ہوتے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ نے دھویا دویا نہیں دھویا تھا اور جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تو مدینہ کی مسجد میں اور آپ نے حصہ لیا کہ نہیں لیا آپ دھوتے تھے جو پتھر اور جو ہے جیسے اور صحابہ کرتے تھے آپ بھی کیا کرتے تھے غزہ خندک پیش آئی صحابہ جو ہے خندق کھوتے تھا نا آپ بھی خندق کھودنے میں شریک تھے نہیں کہ میں نبیوں میں کیوں کھودوں گا میں نے تو حکم دے دیا کریے آپ لوگ ایسا نہیں کیا آپ نے تو یہ خیر کا کام کرنا یہ باعث شرف ہے باعث سعادت ہے ایک عالم ہو یا دائی ہو خطیب ہو متامین ہو جو بھی ہوں پرہیزگار ہوں دیندار ہوں بڑی عمر کے ہوں داڑھی والے ہوں گئے داڑھی والے ہوں کرنا چاہیے ان کو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اس میں کوئی عائب کی بات نہیں ہے ہمارے استاد ہیں شیخ انیس الرحمان صاحب ابھی اس وقت تمل میں رہتے ہیں ان کو سب شیخ کہتے ہیں پورے ہندوستان میں کیونکہ وہ عربی ہی میں بات کرتے تھے جب جامعہ سلفیا میں گئے استاد بن کر کے صرف عربی بات کرتے تھے ان کو اردو نہیں آتی تھی تمل ناڈو کے تھے وہ تو عربی میں بات کرتے تھے مدینہ میں ایک ساتھ دو کلیا کیا اتنے ذہین تھے شیخ عنیس الرحمٰن دونوں میں ٹاپ کیا تھا انہوں نے ایک وقت میں انہوں نے دو کل لیا کیا دو کالج پڑھا ایک وقت میں جی ہاں تو بہت بڑے ذہین تھے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دیفاظ فرمارے ہمارے استاد ہیں جا میں جامع عہدے پڑھتا تھا تو بچوں کو جانتے کیسے ہوتے ہیں جب وہ کلاس روم سے سب نکلتے تھے اور اپنے اپنے سکن اور رہائش میں جاتے تھے تو باقاعدہ وہ حمام کی نگرانی کرتے تھے دیکھتے تھے جا کر کہ ہم مگر کسی بچے نے پیشاب کر لیا پیخانہ کر لیا فلش نہیں مارا تو باقاعدہ مارتے تھے جا کر کے وہ میں نے کئی بار اپنی آنکھوں دیکھا حالانکہ اتنے بڑے عالم دین ہیں شیخ انیس الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ جی ہاں ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی ہمارے علماء کی اس قدر ان کے پاس جو ہے اخلاص تھا اس قدر خاک ساری ان کے پاس تھی کہ کسی بھی چیز کو کرنے میں وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی عائب کی بات ہے جی ہاں علامہ عبد العب رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا مولانا محمد ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اے نہیں کوئی دوسرے عالم ہیں عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ابھی ان کی زندگی پر سیمینار منعقد ہوا ہے ہندوستان کے اندر جی ہاں تو وہ انہوں نے ادارہ قائم کیا تھا مولانا محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے آرا کے اندر جی ہاں آرا میں آرا بہار کے اندر پڑتا ہے نا آرا جو ہے ایک ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر اب وہ جامعہ سلفیہ میں وہاں منتقل ہو گیا ہے سمجھ لیجیے آپ کے دربھنگہ کے اندر تو انہوں نے جب قائم کیا تو بچوں کے لیے ناشتہ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ بچوں کو ناشتہ کیا دیں گے جی ہاں. تو بہت بڑے عالم ہیں گزرے رحمتہ اللہ علیہ تو وہ آرا کے ریلوے اسٹیشن پر داڑھی باندھ کر کے کلی کا کام کرتے تھے وہ داڑھی باندھ کر کے کہ اگر لوگ ہماری داڑھی دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ میں پھیلا ہوں تو داڑھی لپیٹ کر کے اور کلی کا کام کرتے تھے سر پر سامان اٹھا کر کے جا کر کے جو ہے لوگوں کی گاڑی تک یا جہاں تک پہنچانا تو ان کو پہنچایا کرتے تھے اتنے بڑے عالم تھے اللہ رب العالمین ان کی خبر کو نور سے منور کرے ایسی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں آج ہم کہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے غلط بات ہے یہ عالم ہوں یا کوئی بھی ہوں اللہ کے دین کے لیے اور اس طریقے سے خیر کام کے لیے انسان کو کبھی شرم اور کوئی وہ نہیں آنی چاہیے اللہ کے سر سفر میں جاتے تھے اور جو ہے وہ بھی اپنے لیے کام رکھتے تھے کہ میں بھی کام کروں گا جی ہاں تو بڑی قربانی چاہیے دین کے لیے بڑا اخلاص چاہیے انسان کے انتواز ہونا چاہیے خاکساری ہونی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے بلغم کو جو ہے آپ نے دیا جی آج اگر ہم کسی کو دیکھ لیں تو ڈانٹنے کے سوا کچھ نہیں کریں گے کسی نے ایسا کر دیا پاگل ہے بیوقوف ہے اس کے پاس علم نہیں ہے مسجد کی قدر نہیں ہے یہ نہیں وہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ڈانٹنا شروع کر دیں گے اس کو جی ہاں یہ صورت حال ہماری ہوگی اس قدر ہمارے اخلاق کے اندر سختی آ گئی آپ نے کچھ نہیں کہا بس یہ کہ آپ کے چہرے پر ناگوار گزرا کیونکہ مسجد کا احترام ہے مسجد کا ادب کیا جائے گا سب تھوکنا نہیں درست ہے انسان اس کو ناپسند کرتا ہے ایزا اور تکلیف ہے نمازیوں کے لیے فرشتوں کے لیے تکلیف ہے پھر ہمارے بہن کیا فیصلاتی فی اناج رب ہو جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رب سے سرگوشی کرتا ہے آپ نے یہ کہا کہ آو اللہ اور اس کے قبلے کے درمیان جو ہے اللہ رب العامین ہوتا ہے فلاح ابدم قبلا قبلت ہی نساری لہذا تم میں سے کوئی قبلے کی طرف نہ تھکے لیکن اپنے بائیں طرف تھک دے او تحت ہی یا پھر اپنے ختم کے نیچے جو ہے آپ نے تھک دے اپنے قدم کے نیچے اس کو تھک کر کے اور اس کو زمین میں دفن کر دے یعنی اس کو چھپا دے سم محا طرف ہی پھر آپ اپنی چادر کا ایک کنارہ پکڑا اور اس میں آپ نے تھوک دیا سم مرد بدھ العباد هُو فقال اور یو فلاحدہ پھر آپ نے کیا کیا اس کو ایک دوسرے سے رگڑ دیا اور کہا کہ یہ اس طریقے سے کر دے یہ اس طریقے سے کر دے تو انسان کے پاس چادر ہو رومال اس میں کر لے یا انسان کے پاس جو ہے کے پیپر ہوتا ہے اس کے اندر کر لے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان قبلے کی طرف یا داہنے طرف انسان کو نہیں تھوکنا چاہیے ایسے بحرض اللہ تعالیٰ کے دی ہے اور ابو سعید کی بھی روایت ہے کہ اللہ کے سر فرمایا ادا تنا خمد کم فلاں اتنا خم قیب الجحی جب تم میں سے کوئی انسان بلغم کرے تو اپنے چہرے کے سامنے نہ کرے ولا انیمین ہی اور نہ ہی دائیں طرف ولی ابسوخا انحصار او اور تا تقدم ہی السرا یا اپنے بائیں طرف کر لے یا اپنے دائیں بائیں قدم کے نیچے کر لے بائیں قدم کے نیچے یہ دس عام ہے آپ نے کیا فرمایا قبل ہی سامنے انسان کو سامنے بھی نہیں تھوکنا چاہیے بلغم کرنا چاہیے دائیں طرف بھی نہیں کرنا چاہیے قبلے کی طرف بھی نہیں کرنا چاہیے کدھر کرنا انسان کو بائیں طرف کرنا بائیں طرف کرنا یا اپنے قدم کے نیچے کر دے ایسے انسر صلاح کی حدیث ہے کہ اللہ کے سرمایہ اللہ فرنکم تم میں سے کوئی اپنے سامنے نہ تھوکے یہ سب عام روایتیں ہیں وہ لمین ہی اور نہ ہی اپنے دائیں طرف وہ لاكن انحصار ہی لیکن بائیں طرف تھوك سکتا ہے او تا رجلی اپنے پاؤں کے نیچے تو خلاص کلام یہ ہے کہ انسان اگر مسجد میں نماز میں اگر ایسا کرنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے اور زیادہ سخت تاکید ہے کہ انسان نماز میں مسجد کے اندر ایسا نہ کرے لیکن انسان اگر نماز سے باہر ہے چل پھر رہا ہے اور روڈ پر ہے اور کہیں پر ہے تو بھی انسان کو صرف بائیں طرف کرنا چاہیے یا اپنے قدم کے نیچے اگر مٹی اور بالو والی زمین ہے تھک کر کے اس کو نیچے جو ہے چھپا دے لیکن سامنے کرنا یا قبلے کی طرف کرنا یا طرف کرنا ہر حال میں جو ہے یہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے مسجد میں کرنا نماز میں یہ سخت زیادہ تاکید ہے عام حالات میں بھی انسان کو اس سے بچنا چاہیے بہرحال یہ کچھ کئی مسائل سے حدیث سے متعلق ورنہ مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جس چیز کے لیے پیش کیا وہ یہ کہ اللہ رب الرامین کی معیت ہوتی ہے نمازی کے سامنے اللہ تعالی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی اپنے علم کے لحاظ سے ہے ورنہ اللہ تعالی کی ذات کہاں ہے اور پر افروز ہے کیونکہ جس جی رب نے یہ فرمایا کہ اللہ عرش پر ہے اسی رب نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ اللہ کے قول میں تناخذ نہیں جس نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اسی نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا جب وہاں کہیں بھی رہتے ہو لہٰذا دونوں قول کے اندر کوئی تناخذ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اپنی بلندی میں بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ قریب ہے سب کے اور اپنی قربت میں بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے, ہے کہ نہیں ہے تو یہ اس کا معنی ہے جو علماء نے اور جو ہے صلین نے اس کا جو معنی بیان کیا ہے یہ پتنی بات ختم کرتے ہیں ان شاء اللہ آنے والے درس میں راقی جوہدیث ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے اللہ ابر ہم سب کے عقیدے کی صلاح فرمائے اور اللہ ابر صلیف سالین کے عقیدے پر اور منحصر پر ہم سب کو قائم رکھے امین و اللہ خیر ملاخر وصل البیر محمد و علی و وساوز میں